تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں ہی کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو